السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا فقال الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فعس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 يسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يفع إلا هو رسوله فقد فاز الضوء قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقوذها الناس والحجاب وقال تعالى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أمتة والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأمتة وإني سميتها مريم وإني معيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بفضول حسن وأنبتها نبافا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بذي حساب عن عمر العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم رأى وكلكم مسؤول عن رأيته وذكر منهم والمرأة, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رأيتها الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام تعريف سب سے پہلے اور آخر اور ہمیشہ اس صلاح اور بلعمین کے لیے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اس پر ایمان لائیں اس کے احکام کی پابندی کریں سبحان اللہ وبحمدینی سبحان اللہ عدین صلاح السلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو رب تعالیٰ نے آخری نبی رحمت والے نبی دائیں لطی ماہی انل کو پری وشرف بنا کر محبوب فرمایا جو دنیا میں آئے جنہوں نے دنیا والوں کو ایک دین دیا اللہ کا سچا دین اسلام واضح روشن سمجھ میں آنے والا اپنی ذمہ داری کو کماحقہ ادا کر دیا ایک واضح روشن سمجھ میں آنے والے دین پر اپنی امت کو چھوڑ دیا جیسا کہ آپ نے خود اپنی حدیث میں اس کا ذکر فرمایا میں ایک واضح روشن دین پر تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کے جیسے روشن ہے جو اس سے ہٹیں گے وہ برباد اور برباد اور ہلاک ہو جائیں گے محمد اللہ وحمد کا رحبر کا مبارک کا ربرم وحلحیم کام ذمی اس حمد و سرات کے بعد ذمہ داران پروگرام محترم علماء کرام محزد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں اور خصوصی طور پر پردہ نشین اسلامیہ اور بہنوں خصوصی طور پر اس لیے کہ موضوع اس سے تعلق رکھتا ہے اللہ سے یہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم اور عمل کی تو پیپر رہا ہے آمین مجھے جو موضوع دیا گیا ہے گھروں کی اسلام میں عورتوں کا کردار ایک گھنٹہ دس منٹ کے ٹائم میں انشاءاللہ ہمارا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں اپنی پوری گفتگو کو ختم کریں آپ کی خدمت ان شاء محترم سامعین اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں پیدا کیا بیکار نہیں پیدا کیا ہماری زندگیوں کا مقصد ہے اللہ نے بھروایا سے تم انا مختلف نہ ان کو ملین کیا تم یہ گمان کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو یوں ہی بےکار پیدا کیا گیا ہے اور تم لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے معروم یہ ہوا کہ انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا نہ مرد کو نہ عورت کو ان کی زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے اور وہ مقصد اللہ کی عبادت ہے بھولنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک بنیادی مقصد اللہ عز و جل کی عبادت ہے اور یہ عبادت توحید پر منحصر ہو اخلاق کے ساتھ کی جائے اور یہی مانا ہے محموم کا اسی کی طرح دعوت دینے کے لیے ہر قوم اور بلت میں پیغمبر کو محبوس کیا گیا جیسا کہ شرکوتا ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا گیا جو اس بنیادی مقصد کی طرف دار دینے کی جو زندگی کا مقصد ہے انیا بد اللہ وشتر کو <بُطعبو> کہ اللہ کی عبادت کرو اور تابو سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ہم سب کا بنیادی زندگی کا مقصد ہے اور اسی کی سب سے پہلے پوچھو گی اور اسی پر کامیابی کا دار و مدار اوروں کا رول گھروں کی اسلام میں اللہ نے جیسے مرد کو پیدا کیا ویسے عورت کو پیدا کیا مرد کو بھی ذمہ دار بنایا عورت کو بھی ذمہ دار بنایا پہلی بنیادی بات ذہن میں رکھی ہے عورتیں بھی ذمہ دار ہیں یہ نہیں سمجھنا کہ ذمہ داری صرف علماء کی ہے دعا کی ہے مردوں کی ہے علماء کی ذمہ داری اپنی جگہ مردوں کی ذمہ داری اپنی جگہ کام کرنے والوں کی ذمہ داری اپنی جگہ گھر میں موجود خواتین کی بھی ذمہ داری ہے وہ بھی ذمہ دار ہیں اس پہلی بنیادی بات کو ذہن میں رکھی ذمہ دار ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جامع حدیث ہے جو صحیح بخاری اور دیگر حکومت میں واضح ہوئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب کو بتایا کہ تم سب ذمہ دار اور سب کو احساس دلایا ان کی ذمہ داری کا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم لکوں کلکول ان تھی تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق سوال کیے جاؤ گے پوچھے جاؤ گے اس کے بعد اس محومیت کے بعد ایک ایک کا ذکر کیا بادشاہ کا ذکر کیا امام الوقت کا ذکر کیا خلیفت المسلمین کا ذکر کیا ارے امام میں بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے مطالعے پوچھا جائے گا مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنی ذمہ داری کے مطالعے پوچھا جائے گا خادم اپنے مال کے اپنے آتا کے مال کا ذمہ دار ہے جہاں وہ کام کرتا ہے اپنی ذمہ زمدار داری کے مطابق پوچھا جائے گا تو انہیں پر عورت کا بھی ذکر فرمایا گیا وہ خالی کے الفاظ ہے مسند احمد نے دوسرا لفظ آیا ہے وواللہا. اپنے شوہر کے گھر کی اور اپنے بچوں کی روایتیں مختلف ہیں الحدیث کے قائدے کے تحت ان روایتوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو بھی بتایا گیا کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی اور گھر کے بچوں کی ذمہ دار ہے وہ ہمیں اسکول اور اس ذمہ داری کے متعلق پوچھی جائے گی آخر میں حدیث نے بھی سنپرمایا وہ گلڈ کو ہراؤ وہ کلو کو میں سن رہی تم سب ذمہ دار ہو تم سب اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھے جاؤ گے اس حدیث شریف سے دو باتیں عورتوں کے متعلق معلوم ہوئی نمبر ایک کہ عورت ذمہ دار ہے نمبر دو کہ اس ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن وہ پوچھی جائے گی کون پوچھے گا کون سوال کرے گا وہ اللہ جس پر عورت کو ایمان ہے وہ اللہ جو ارشور مصطفی ہے وہ اللہ جو اسمی ہے ہر چیز کو سنتا ہے وہ اللہ جو العلیم ہے ہر چیز کو جانتا ہے وہ اللہ جو البصیر ہے ہر چیز کو دیکھتا ہے وہ اللہ جو قادر ہے ہر چیز پر وہ اللہ جو بہت زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے وہ اللہ جس کی پکڑ بہت سخت ہے سخت آزاد دینے والا ہے وہ اللہ حرب العالمی سوال کرے گا عورت سے تو معلوم ہوا اس خلیف سے کہ ذمہ دار ہے عورت جب عورت کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہ ذمہ دار ہے کس چیز کی گھر کی ذمہ دار ہے تو یہاں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کو اس ذمہ داری کا احساس ہو حس ہو بے حکی کی زندگی نہ گزارے کہ مجھے تو بس شور کے لیے پکانا ہے کھلانا ہے کپڑے دھونا ہے ان کی خدمت کرنی ہے بچوں کو پالنا پوسنا ہے پکانا کھلانا ہے بس ختم نہیں اس سے آگے بھی ہے زندگی کے حق کو ادا کرنا دین سیکھنا دین پر عمل کرنا شوہر کا تعاون کرنا شوہر اگر دین میں ہے تو اس کا تعاون کرنا اگر وہ دنیا میں ہے تو اس کو دین کی طرف رضبت دلانا بچوں کا مزاج دینی بنانا گھر کے ماحول کو دینی بنانا یہ سب ذمہ داری ہے اگر ذمہ داری کا احساس ختم ہو جائے گا بے حسی کی زندگی گزاری جائے گی تو پھر عورت اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گی لہٰذا ضروری ہے کہ خواتین اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کریں اور اللہ سے ڈریں اللہ سے دعائیں کریں کہ ان کو ان کی ذمہ داری کا محافہ ادا کرنے کی توفیق مل جائے شاعر کہتا ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار ادیا کس کی آنکھوں میں سمایا ہے کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار ادیا ہو گئی کس کی نگاہ طرزِ سلب سے بیدار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں ذمہ داری کا احساس قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا میں پاس نہیں معلوم ہوا انسان ذمہ داری کو سمجھے اور کما حقہو ذمہ داری کو ادا کرے محترم سامعین اس کے بعد عورت کیسے اپنی ذمہ داری کو ادا کرے گی حقوق کیسے پورے کرے گی اس کے لیے اس کا دیندار ہونا ضروری ہے اگر آپ غور کریں دیکھیں ہم بات کس کی کر رہے ہیں موضوع کیا ہے ہمارا گھروں کے ماحول میں عورت کی ذمہ داری ہے. تو گھر کا ماحول دیندار دین والا بنانا عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے ادا کرے اس کے لیے عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے شریعت اسلامیہ نے دیکھیے گھر کب بنتا ہے ایک بنیادی چیزیں نکاح پہلے جوڑے ہوتے ہیں پھر گھر بسائے جاتے ہیں اولاد ہوتی ہے پھر تربیت ہوتی ہے یا اصلاح ہوتی ہے شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا پہلی اینٹ ہی صحیح رکھی جائے پہلی اینٹ توجہ میری طرف رکھیں پانی جوس وغیرہ چائے وغیرہ سب آئے گا آپ کے بعد ان توجہ ادھر ادھر مت کریں توجہ ادھر رکھیں بہت بڑی اہم ہے شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا کہ بنیاد صحیح ہو تاکہ عمارت صحیح ہو شادی کس لڑکی سے کی جائے کیونکہ شادی کے بعد وہ بیوی بنے گی پھر آنے والے آپ کے بچوں کی ماں بنے گی پھر اصلاح کا مرحلہ ہوگا تو عورت خود اگر صالح نہ ہو تو اصلاح کیسے ہو سکتی ہے فاقل عربی میں کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا دے گا آپ کو جس کو یہ نہیں معلوم کہ عقیدہ کیا ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ لا اللہ محمد کا کیا مطلب ہے جس کو یہ نہیں معلوم کہ رضوع ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی اخلاق کیا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رسول دین کیا ہے اصول تلاشہ کیا ہے ہاں کہ دشن عورت کے پاس دین کا ہونا ضروری ہے جب عورت دیندار ہوگی تو صالحہ ہوگی صالحہ ہوگی, ہوگی تو مصلحہ ہوگی اگر عورت صالحہ نہیں ہے فاصلہ ہے تو وہ پھر مستح بن جائے گی جو خود خراب ہے اچھی بچوں کی دین کی دربیت کرے گی. شوہر کو دین دین در کو کے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جہاں نکاح کو عام طور پر جو چیزیں نکاح میں دیکھی جاتی ہیں وہاں کیا بنوایا تم کا حمر اصول ارکا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جانتے ہیں سب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروایا عورت کی نکاح جو عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے خاندان کو دیکھ کر اس کے مال کو دیکھ کر اس کے دین کو دیکھ کر بابر ما کہتے ہیں اس کو چوہتے کو اس لوگ عام طور پر دین کو آخر میں دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام اسلام نے کس چیز کو ترجیح دینے کا حکم دیا کیا دیکھ کر لڑکی سے نکاح کیا جائے دینداری فض اور مداسی دین دیندار, تم کامیاب ہو جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے نکاح میں اپنی نکاح میں دیندار لڑکی کا انتخاب کیا اچھا بھائی شادی ہو گئی بھی حدیث تو پہلے اگر جوانی میں شادی سے پہلے سنتے تو چلو دیندار لڑکی سے جو ہے شادی کرتے اب بیوی بی ہے تو اس کو دیندار بنائیے اس کو دین کی طرف لائیے دیندار بنائیے کیوں کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی ماں ہے اور ماں پہلا مدرسہ ہے ماں کی دوست پہلا مدرسہ ہے پہلے مدرسے میں تربیت صحیح ہوگی تو آگے بھی صحیح ہوگا پہلے مدرسے میں تربیت خراب ہوگی تو آگے بھی اس کا اثر پڑے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے مدرسہ صحیح ہو اور مدرسہ اس ماں تو وہ صحیح ہونا ضروری ہے دیندار سبحان اللہ غور کیجیے پرانی آیات پر نصوص پر جہاں اس بات کو بیان کیا گیا کہ عورت اگر دیندار ہوگی تو کیسے جو ہے وہ دین کی خدمت کرے گی گھر کے ماحول کو دین والا بنائے گی شوہر کو دین کی طرف راغب دلائے گی دین کی طرف ترغیب دلائے گی اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں اگر ہم غور کریں صحابہ کے صحابیات کے سلم صارحیم کے عورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اثر دیا عورت کی بات اثر انداز ہوتی ہے لہذا اگر وہ دیندار ہوگی تو اس کی بات مؤثر ہوگی علماء نے ایک مثال دی اس کی سلسلے میں فرعون کی بیوی فرعون بادشاہ تھا ظالم تھا کاغر تھا روبیت کا کا دعوی کرنے والا کسی کی بھی سنتا تھا اپنی چلاتا تھا لیکن گھر میں بیوی کی بات سن کر اس پر اثر ہوا اور اس نے بیوی کی بات پر عمل کیا کیا بات تو اللہ تبارک نے قرآن میں بیان کرنا اور اللہ و فرماتا ہے جب فرون کی بیوی نے کہا فرون سے کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے بچہ پوسارے علیہ سا لا تقلو قتل مت کرنا اس کو ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے بات بتائی ایک طلب رکھی تو کیا ہوا اس پر عمل ہوا یا نہیں ہوا عمل ہوا معلوم ہوا عورت مؤثر ہوتی ہے لہذا عورت اگر دیندار ہوگی تو ایسی صورت میں اس کا اثر ہوگا اس کی باتوں کا اثر ہوگا عورت اگر دیندار ہوگی اگر شوہر اس کا دیندار نہیں بھی ہے تو ایسی صورت میں اپنے شوہر کو دیندار بنائے گی جیسا کہ سلسلے میں اکرما بن نبی جاوید یا ان کا واقعہ ہے ان کی بیوی ام حکیم حکیم یا ام حکیم حکیم ربی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کی فتح, فتح مکہ کے موقع پر کرما بین ابھی شہد بھاگیہ مدی یمن انہوں نے اسلام کو مسلمانوں کو بہت تکلیف دی, دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ کرما کو قتل کر دیا جائے ان کی بیوی نے ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امان مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی یمن گئی اپنے شوہر کے لیے سلمان اللہ دیکھیے اسلحہ کیسا ہوتا اسلحام کیسے ہوتا ہے سلحان اللہ وہ گئی اور جا کر اپنے شوہر کو دعوت دی اسلام کی کہ تم چلو اللہ کے نبی بہت اچھے ہیں بہت اچھی بات کہتے ہیں ان کی دعوت بڑی اچھی ہے تم چلو میں امان لے کر تمہارے لیے آئی ہوں چنانچہ وہ آئے اسلام قبول کر لیا اللہ کیونکہ انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو تکلیف دی تھی غور کیجئے اس چھوٹے سے واقعے پر کہ عورت اگر دیندار ہوگی اس کے اندر دینی جذبہ آئے گا اس کا مزاج دینی ہوگا اس کی سوچ دینی ہوگی تو وہ دین کی طرف اور پشوار بلائے گا اور دوسری روایتوں میں آتا ہے نسر احمد وغیرہ کے کہ اگر تم دین میں آتے ہو تو میں, میں تمہاری بیوی بن کر دیکھی گزارے ورنہ میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے کوئی ہے تمہارے میرے درمیان نہیں ہوگا عورت کا دیندار ہونا ضروری ہے لیکن دین کی وجہ سے انہوں وہ یمن گئے سفر کر کے اپنے شوہر کو دعوت دی کہ اور شوہر اسلام قبول کیے اللہ کے فضل کے بعد اور اپنی بیوی کی جد و جہد کے بعد معلوم ہوا عورت اگر دین والی ہوگی تو اپنے شور کو دین کی طرف لائے گی اور شوہر کے اندر اگر غلطیاں ہوں گی دینی تو ان کی اصلاح بھی کرے گی اس سلسلے میں ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آیا اب وہ رات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام راپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا واقعہ ہے عمر مومن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایک مرتبہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کی شکایت لے کر اللہ کے نبی سسلم کے گھر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا شور مجھے مارتا ہے یا میرے شور نے مجھے مارا ہے تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافے کو دعوت دی وہ بلایا جب ابو رافے آئے تو کہا کہ کیوں کیا مسئلہ ہے تمہارا ماں اللہ کا اللہ کیا ابارہ پہ اے ابو رافے تمہارا اور تمہاری بیوی کا کیا معاملہ ہے تم اس کو کیوں ادیت دیتے ہو کیوں اس کو مارتے ہو تو ابو رافے نے بتایا کہ میں اس لیے میں اس لیے مارتا ہوں یا میں اس لیے مارا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس نے جو ہے یہ کہا میرا وضو ٹوٹ گیا ہوا خارج ہو گئی تو اس نے کہا کہ نماز تمہاری نہیں ہوگی کیونکہ وضو تمہارا ختم ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ دیے ہیں ابو رازے نے یہ کہا کہ یہ مجھے ادیت پہنچاتی ہے یہ مجھے تکلیف دیتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیر تو نہیں ہے سلامہ رضی اللہ عنہ کی طرف پڑھتے کہا کہ کیا معاملہ تم کیوں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہو تم کیوں اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہو تو انہوں نے بتایا ماجرا ہوا کیا واقعہ کیا میں تکلیف نہیں دی میں اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دیتی ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ میرے شوہر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ان کا ان کی ہوا خارج ہو گئی جسے وسو ان کا ٹوٹ گیا تو میں نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہوگم ہے کہ اگر حالت نماز میں وسو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہو جائے تو وسو باطل ہو جاتا ہے تو وہ مجھے پیٹنے لگے معاذ میں نے کوئی اہلیت نہیں دی اللہ کے ساتھ میں نے صرف آپ کا یہ حکم ان کو سنایا اللہ کے نبی صلی اللہ اسلم ہنسنے لگے اور ابو رافے سے کہنے لگے اس نے تمہیں تکلیف نہیں دی اس نے تمہیں خیر کی طرف دعوت دی تمہیں خیر کی بات اس نے بتائی حدیث ختم ہوئی براہ اسلام ازو ٹوٹنے کا مسئلہ ابو آفے کو نہیں معلوم تھا ان کی بیوی کو معلوم تھا ان کی بیوی کو کیسے معلوم تھا اللہ کے نبی اسلم کا یہ حکم ہے دین جاننے کا چشمہ تھا ان کو مسئلہ معلوم تھا یہ پھر مسئلہ کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا یہ مسئلہ اس پر ان کو اذیت دی گئی ماجرا اللہ کے ان کے پاس پہنچا نبی فصول نے بات کو صاف کر دیا اور بتا دیا دی. دی. یہ تمہیں خیر کا ہی حکم دے رہی ہے یہ جو تم سے کہہ رہی ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ چکا یہ خیر ہے ایسے معلوم ہوا خیر علم سے دینی مزاج تھا دینی جذبہ تھا معلوم ہوا اس واقعے سے اگر شوہر دین پر نہیں ہوگا عورت دیکھے کیسے اصلاح کرے گی اگر عورت دین جانتی ہے دینی مسائل سے واقف ہے اپنے شوہر کو دین کی طرف دعوت دے گی شوہر سے کچھ غلطیاں ہوں گی تو ایسی صورت میں وہ اپنے شوہر کو بتائے گی دین، اللہ دیندار ہونے کا فائدہ حدیث ہم جانتے اللہ کے روی سسل ہے رحم اللہ نبی سسو نے اللہ تعالی رحم فرمائے اس مرد پر جو رات میں اٹھتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنی بیوی بی کو جگاتا ہے اگر بیوی بی اٹھتی ہے تو ٹھیک اگر بیوی بی نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھکے اس کے منہ پر مارتا تاکہ وہ بھی اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اللہ کے نبی سسو نے آگے برمایا اللہ رحم فرمائے اس عورت پر اس بیوی بی پر جو رات میں اٹھتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے شوہر کو جگاتی ہے شوہر نہ اٹھے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھیٹیں مارتی ہے تاکہ اس کی نیند ختم ہو جائے وہ اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے یہ کیفیت کب آئے گی یہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا اپنے شوہر کو عبادت کے لیے ابھارنا جگانا یہ اس وقت آئے گی جب عورت دینکار ہوگی یہ گھر کا ماحول ایسا دین وانا کب جب گھر کی عورت جو ذمہ دار ہے نبی سزا المرا تو رایت الفی بی بیٹی وہ گھر کی شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اگر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ عبادت ہم پر فرد ہے ہم ہماری زندگی کا مقصد ہے تو وہ اپنے مقصد کو پورا کرے گی اور شوہر کو بھی ساتھ لے جائے گی کیا ہمارے گھروں میں ایسے معاملہ ہے آج آج فلموں کے لیے جگایا جاتا ہے عورت جو ہے بات کرتی ہے اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے میوزک گانے بجانے اسلحہ کیسے ہوگی اصلاح کیسے ہوگی گھر کا ماحول کیسے بدلے گا عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے اگر عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا چاہتی ہے آج بھی رحمت کی دعا دی اللہ کے نبی رحم سسلم نے نبی سسلم نے رحمت کی دعا دی اس عورت کو اللہ رحم فرمائے نبی کی دعا ہے کہتی نا مولانا دعا میں یاد رکھیے شکتا دعا میں یاد رکھیے خاری صاحب دعا دواؤ کیجئے گھر کے لیے کہتی ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے صحیح حدیث میں اللہ رحم ورمائے اس عورت پر جو اٹھتی ہے کیسے اٹھ گئی یہ نیند میں سے دیر از سمتنگ کچھ ہے وہاں وہ ہے دینی رقبہ دینی جذبہ اٹھوں عبادت کروں نماز کرو الہر میں لگ جاؤ اللہ کے حضور سجے کرو اللہ کی شاکرا بن گاؤ اللہ کی شکر گزار بنو اللہ نے مجھے شوہر سے نوازا شادی ہوئی بچے ہیں یا نعمتیں ہیں اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا حق ہے یہ حق اللہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو یہ عبادتیں ہیں یہ رب العالمین سے تعلق کا نتیجہ ہے اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے اس عورت کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتی ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگہ دینا چلو میں لکم دین رکوم ولی دین جیسے آئےت کو غلط جگہ جو ہے لوگ استعمال کرتے ہیں آئے اپنی جگہ ہے لیکن اس کو کہاں کہاں فٹ کرتے ہیں یہ بڑا مسئلہ مسئلہ ہے کافروں لوگ کے متعلق آئے ہیں مسلمانوں پر فٹ کی جاتی ہے زیف اللہ نے ان کو آخر کہا ہم بھی آپ کو منہجے تقفیر جو مسئلہ ہے تقویر کا جو مسئلہ ہے آیتیں کس کے بارے میں ہے ان کو کہاں فٹ کیا جا رہا ہے تفسیر کے صحیح ہے بڑا علمی مصرح ہے اللہ انسان چاہیے خود جاگتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے شوہر کو جگاتی ہے اگر وہ اٹھتا ہے تو ٹھیک نہیں اٹھتا ہے تو چھیٹیں مارتی ہے سبحان اللہ کیوں کیونکہ اس کو فکر ہے اپنے شوہر کی وہی جو اللہ نے برما عام اپنے آپ کو اہل ایمان اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کی جانوں کو جہنم کے آگ سے بچاؤ عبادتیں ہوں گی تو جہنم سے دور ہوں گے گھر کا ماحول دیکھیے ایسا گھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے ہمارے جبیل کے بہت سارے فیملی کے گھر ہیں اس کسی گھر میں اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے رات میں عورت اٹھ رہی ہے عبادت کر رہی ہے شوہر کو جگا رہی ہے اٹھیے کہ چلیے کس لیے اٹھا رہی ہے عورتیں اٹھاتی ہیں نا اٹھاتی ہے نا عورتیں کہاں لے جانے کے لیے اٹھاتی ہیں کیا کرنے کے لیے اٹھاتی ہیں معلوم ہے سر لیکن کیا ایسی عورت ہے جبیل میں جدہ میں دنیا میں گی کہ ہم عورتیں جو سن رہی ہیں ہم کیوں نہیں ایسی بنے اللہ کے نروی سزم کی دعا ہم اٹھیں گی اور جگائیں گے اپنے شوہروں کو عبادت کے لیے اور وہ نہیں اٹھے تو ان کو پانی کے چھیٹیں ماریں گے تاکہ وہ بھی اٹھ جائیں اور وہ بھی اللہ کا ادا کریں عبادت کریں اور اس طریقے سے دونوں مل کر اللہ کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں جو ہے کامیاب ہو جائے عورت بہت ضروری سبحان اللہ مسئلے کو ذہن میں رکھی میں نے کچھ آیتیں پڑھی جو مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق تھی اور آپ زندہ تو سبحان اللہ اس کا دیکھیے کیا فائدہ ہوتا ہے مریم علیہ السلام کی والدہ کے متعلق اللہ تبارک کو بیان فرمایا انہوں نے نظر مانی تھی جو وہ عمل سے بھی نظر مانی تھی انہوں نے منت کی تھی کہ میرے بچے کو اللہ کے راستے میں فرماہ کر دو ان کو امید تھی لڑکے ہوئی کیا لڑکے تو جب انہوں نے جنا یا پیدا کیا مریمل السلام کو کہا کہ یہ تو بچی ہوئی ہے تو بچی ہوئی ٹھیک ہے دعا کی تھی اس کے بعد بھی دعا کی اللہ میری بچی کو اور اس کی ذریت کو شیطان سے محفوظ رکھنا اور اللہ اس کو قبول کر لے اللہ کے راستے میں رہی دعا ویکر وہ من میں نے شیطان بچی دیکھیے دیندار عورت کا اثر دعا کی اللہ تبارک ربو ہے قبول حسن حسن. اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا جو اپنی بیٹی کو دین کے راستے میں لگا دی علیہ السلام نے کفالت سماجی کیونکہ ابانی تھی ان کی علیہ السلام کفالت کر رہے ہیں تو آگے کی آیتوں کو پڑھ کے دیکھیے کل میں دیکھیے دین دیکھیے رزق دیکھیے دین دیکھیے رزق کا انتظام جب دین کی طرف آئے تو رفداد رزق کا انتظام کیسے کر دیتا ہے کفالت کر رہے تھے جاتے تو مریم کے پاس کھانا دیکھ کے رزق دیکھتے پوچھتے ہیں کہ مریم یہ کہاں سے آ گیا کبھی تمہیں میں تو نہیں آیا یہ کہاں سے آ گیا ان اللہ کیا عقیدہ تھا کیسے رسک کا انتظام ہو گیا رسک مل گیا کھانا پہنچ گیا تو مریم علیہ السلام اسلام سے سوال ہو رہا ہے تو کہتے ہوا من عند اللہ اللہ کے پاس سے آیا تھی اور اللہ جس کو چاہے بغیر حساب کے رسک دیتا ہے امی نے دعا کی شروع سے دے کیا مریم علیہ السلام کی امی نے جب وہ پیٹ میں تھے حمل میں تھے ٹھیک دعا کی کہ اللہ میں اس کو تیرے راستے میں لگانا چاہتی ہوں تو اس کو قبول کر لے اللہ نے قبول کر لی ان کی قربانی کو نتیجہ کیا ہوا ہمیں دیکھیے سبحان اللہ رزق وہ پہنچا یا نہیں پہنچا رزق کی ٹینشن نہیں ہوئی معلوم ہوا اگر ہم دین میں نکلیں گے دین کے راستے پر اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو لگائیں گے تو رزا اپنے رزق کا انتظام ضرور کرے گا اللہ کے نبی میں ہم نے کی کہ وہ حریس نہیں جانتے ہیں کوئی بھی نسل اس وقت تک نہیں مرے گا کسی کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی حتہ یس تو کیا جب تک کہ اس کا کمپلیٹ رسک مکمل رسک اس کو نہ مل جائے سبحان اللہ لہذا اگر ہم دین میں رہیں عورتیں ہماری خواتین تو ایسی صورت اللہ تبارک و اس کا انتظام کر دے گا تو یہاں یہ بات معلوم ہوئی عورت کا دیندار ہونا اور اپنے شوہر کو دین کی طرف ترغیب دلانا اس سے مسائل حل ہوتے ہیں شوہر بھی صحیح ہوگا کیونکہ شوہر پر عورت کی بات کا اثر ہوتا ہے میں نے مثال دے دی کروں کے گھر لہٰذا عورت کو چاہیے وہ اللہ سے ڈرے شوہر کو دیندار بنانے اگر شوہر دیندار ہے تو بہت اچھی بات اس کا تعاون کرے دین کے کاموں میں اور اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس کو دین کی طرف تربیت دلائے اللہ سے دعائیں کرے وہ گھر میں کر سکتی ہے عورت کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا ہے اس اثر کا صحیح استعمال کرے صحیح یوٹیلائز کرے اس کے بعد دوسرا اہم ترین مسئلہ گھروں کی صلاح کے لیے بچے ہیں میرے بھائی اولاد اللہ اکبر اللہ نے شریف صاحب اولاد برائے اللہ کا شکر ادا کریں یہ نعمت ہے اور جو صاحب اولاد نہیں اللہ سے دعائیں کرے نا امید نہ ہو پڑھیے قرآن کیونکہ دین ہوگا تو یہ سب چیزیں معلوم ہوگی اللہ کبھی بھی کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے دعائیں کریں اللہ سے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں اٹھیں دعائیں کریں اولاد بولی دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے آنکھیں کیسی ہیں ان کی ان کی امی نے دعائیں کی نا جان جاگ کر اللہ سے دعائیں کر دی تھی ماں دیکھیے ماں کا رول دیکھیے گھروں کی اسلام میں شوہر کے بعد سب سے اہم مسئلہ ہوتا ہے بچے اور بچے یہ ہی نعمت ہیں پیغمبروں نے اللہ سے نعمت مانگی کتنی قرآن کی آیتیں آپ کو اسے ملیں گی جہاں جو ہے ضروریت کے لیے دعا کی گئی اولاد کے لیے دعا کی گئی پیمروں نے دعا کی اللہ سے اور کہا کہ اللہ لیکن صرف نہیں دعا نے کیونکہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے اور پوچھے گا جو باہر رہتا ہے زیادہ مصروف رہتا ہے کہ ہلال کھلایا یا نہیں کھلایا بچوں کی صحیح تربیت کیا ہے وہیں پر عورت جو موضوع ہے میرا عورت گھر میں زیادہ مطلب دیتاً دیتاً بچوں کے ساتھ ہے <سلام> نا عورت سے سوال ہوگا اپنے بچوں کی اس نے صحیح تربیت کی کہ نہیں کی پر تربیت کرنے کے لیے صحیح ضروری ہے کہ عورت عورتہ ہو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان ہے سن لیجیے یہ بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے دیکھیں بڑے بھی ہو گئے بچے بچے جو ہے فطرت پر پیدا ہوتے ہیں کل مولود کلو بولوانی بچے جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں اور اسے سنیے میری بات کو فطرت اسلام پر بچے پیدا ہوتے ہیں فطرت پر اچھے اچھے بچے, بچے اچھے ہوتے ہیں پھر تربیت اثر کرتی ہے اگر ماں باپ یہودی ہو تو یہودی بنا دیتے ہیں ماں باپ ہو تو نفسرانی بنا دیتے ہیں ماں باپ مجوسی ہو تو مجوسی بنا دیتے ہیں معلوم ہوا اس کی شریف سے دو باتیں نمبر ایک بچے اچھے پیدا ہوتے ہیں نمبر دو تربیت اثر کرتی ہے یہ جتنے بچے خراب آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بچے خراب کیوں ہوئے کیونکہ پہلے مدرسے میں پر پر پرابلم ہوا فسٹ اسکول ہم سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا ہے اس کی کیا قیادت اس سے پہلے تربیت نیک لڑکی شادی کرو اس کے بعد اسلام ہے جب بیوی کے قریب جاؤ ایک ذریعہ ہے نا ہم بستری جمعہ اس سے جو ہے اولاد ہوتی ہے بسم اللہ اللہ جنے شیتانوں جنے میں شیطان دین ہوگا گھر میں شوہر میں عورت میں تو کیسے جو ہے شیطان کے شر سے محفوظ ہوں گے اچھی بہترین تربیت ہوگی دیکھیے اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا اس کے بعد جب ملنے جاؤ جب جب ملاقات کرو تو دعا پڑو شیطان سے بچائے اللہ بچایا کس رو تم دونوں کو بھی بچائے تم سے آنے والی اولاد کو بھی بچائے ہے نا اس کے بعد بچہ ہو جائے تو بچہ ہو جائے تو عقیقہ نام صحیح رکھنا جانتے ہیں نام صحیح رکھنا یہ سب مسئلے بہن ہیں صحیح جب نے مس رحمۃ اللہ کے بارے میں بخاری کے حدیثات کی صحیح جب نے مس بچوں کے حقوق میں سے ہیں اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرے نام کے سلسلے میں سعید میں وسع رحمۃ اللہ ان کے دادا کا نام ہر یا حزن تھا حضن. یا غم اور ملال پلر کے نبی نے پوچھا کہ کیا نام ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا نام حرزم یا ہزن ہے تو کہا کہ نام تمہارا بدل دو تو سعید جب وسائی رحمۃ اللہ تباہی ہے مشہور وہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کو جب نبی سسلم نے کہا نام بدل دو تو انہوں نے کہا میرے ابا نے جو نام رکھا ہے وہ نہیں بدلوں میں کے والد کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں نام نہیں بدلوں گا تو سعید ابن اور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فما فما پھر یہ یہ یہ غم ملال والا مسئلہ پریشان زندگی ہمیشہ ہماری رہی اور اس کی تفسیر میں باد کہتے ہیں سختی جلد ان کی زندگی میں رہا اور امام سعید مسئلہ چونکہ دیندار تھے تابے تھے انہوں نے سختی کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے غصہ ہونا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تلا سے دور ان کے لیے غصہ ہونے کو انہوں نے استعمال کر دیا اس کو جو چیز ان کے خاندان میں آگئی گئی نام کا اثر ہوتا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا ہے لہٰذا عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ناموں کے سلسلے میں اچھا نام رکھے یہ تربیت کے مسائل اس کے بعد ان کے بچوں بچے چھوٹے ان کو تربیت کرے میرے بھائی تربیت کرے اور اس سے پہلے تربیت میں اللہ سے دعا کرے جیسے مریل کی نے دعا کی صالحہ گزری جن کا جو ہے ذکر قرآن میں ان کے بیٹے ہی سارے ہم کیسے اثر ہوتا ہے ہوتی ہے کیونکہ دعائیں کی جا رہی ہیں بندہ کیا جانتے ہیں دنیا دشمن اسلام نے جو ہے گھر کے ماحول کو برباد کرنے کے لیے میڈیا کا یوز کیا نیٹ کا اسکل. یوز کیا فیس بک واٹس ایپ جانتے ہیں بربادیاں تو اگر ہم اسلام کی فکر نہیں کریں گے اور اللہ سے دعائیں نہیں ہوں گی تو برباد ہو جائے گا گھر اور گھر برباد ہو رہے ہیں اس کے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ عورتوں کا بھی ہے عورتوں کا بھی ہے ان کی نافرمانیوں کا بھی ہے جس کہ ایک صحیح حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے وہ جس میں یہ ہے کہ اگر ہوا نافرمانی نہیں کرتی تو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں ہوتی وہ خلی کے الفاظ نہیں ہے تھوڑی دیر پہلے بھی کر کے آیا میں آنے سے پہلے کہ یہ صحیح ہے درخت کے پاس نہیں جانے کا واقع اللہ نے روکا تھا کہ یہ بات ہے اگر ہوا خرید کا ایک ٹکڑا ہوا اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرتی اگر وہ نافرمان نہیں ہوتی شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی تو کوئی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی نافرمانی نہیں کرتی کوئی دیوی اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی یہ ناپرمانیاں ہو رہی ہیں اس کے بعد میں سارے گھر تباہ ہو رہا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے اور اللہ سے دعائیں کرنا ہم کوشش کریں گے تربیت کریں گے اصلاح کی کوشش کریں گے دینی مزاج بنانے کی کوشش کریں گے دینی گھر بنانے کی کوشش کریں گے ساتھ میں اللہ سے توفیق مانگنا اللہ سے دعائیں کرنا کیونکہ اللہ کی دعا اللہ کی توفیق کے بابر کوئی کام نہیں ہو سکتا اللہ سے دعائیں کرنا اس سلسلے میں کے دعائیں جیسے کے والدہ کی دعا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے امیر المین نے بٹھا دیکھیے دعائیں کیسے اثر کرتی ہیں ان کی امی نے اللہ سے دعا کی رات میں جاگ جا کر عبادت کرتی اللہ سے دعائیں کرتی ان کو خواب آیا ابراہیم صلی اللہ علیہ نے بتایا کہ تمہاری دعا کو اللہ نے قبول کر لیا تمہارے بچے کو نگاہ دے دی اٹھتی ہیں دعا دیکھتی ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نگاہ واپس آدمی بینا ہو گئے وہ سبحان اللہ تو یہ دعا اثر کی اللہ کا فضل ہوا اللہ کا وعدہ لہذا عورت کو چاہیے کوشش کو جاری رکھتے ہوئے اللہ سے تعلق کو برقرار رکھے دعائیں ہو کثرت کے اللہ میرے شوہر کی اصلاح کر دے اللہ ہمارے گھر کی اصلاح کرے اللہ میرے بچوں کو نیک بنائے اللہ میرے بچوں کو نیک بنائے بنا یہ دعائیں کرنا بہت ضروری ہے ایک اور دوسرا بچوں کی دینی تربیت کرنا دینی تربیت بچوں کی کرنا اس کے لیے اللہ سے ان کو جوڑنا اللہ کی معرفت کرانا بہت ضروری ہے عتیبے پر تربیت بہت ضروری ہے بنیادی چیز بچہ چھوٹا ہے اس کو بتانا اللہ کون ہے اللہ کہاں ہے اللہ کیسا ہے اللہ کی رحمتیں ان کو بتانا ان کو بتانا بچوں کو چھوٹے ہیں بچے دیکھیے آپ نہیں بتائیں گے دشمن بتا رہا ہے آپ حق نہیں بتائیں گے دشمن باطر بتا رہا ہے آپ توحید نہیں بتائیں گے دشمن اسلام شیخ کی دعوت دے رہے ہیں اگر آپ سنتے نہیں بتائیں گے دشمن اسلام بناخ کی تعلیم ان کو دے رہا ہے دیہ بچوں عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی محبت ان کے اندر اللہ کی عصمت ان کے اندر کیسے افلا اندرو نے کیفا کو لے ماں سے بچہ بڑا قریب ہوتا ہے ماں پہلا مدرسہ ہے بچے اللہ کی پہچان کرائے ماں افلا اندرو نے کیفا کھول تو سمائی کیفا بچے کو بولا دیکھو بیٹے بچے کو معلوم ہے نا اسمان اونٹ بھی معلوم نہیں معلوم تو بتانا یہ دیکھو کیمل جمل پلوم اونٹ دیکھو اللہ نے کیسے بنایا بیٹا اس اونٹ کو اس جانور سے بنایا اللہ نے بنایا اس کے بعد آسمان دکھانا دیکھو بیٹے آسمان کتنا بڑا ہے کوئی سوراخ ہے نہیں کوئی پلر لگا ہے بیٹے جیسے ہمارے گھر کے پلر ہے دیوارے نہیں دیکھو اتنا بڑا آسمان اللہ نے کیسے بے گئے نہیں آیا میں تین تاراؤں نہ بغیر کھمبے کے اللہ نے اونچا کھڑا کر دیا دیکھو بیٹے کتنا بڑا ہے ہاں مما بہت بڑا ہے معلوم ہے بیٹے یہ کس نے اونچا کیا یہ کیا باتیں ہوتی ہیں گھر میں ہم ہمیں یہ کیا باتیں یہ کون بتایا ہے چھوٹا بچہ ہے ارے آپ نہیں سمجھ رہے وہ چھوٹا ہے عمر سے ضرور لیکن دماغ کا چھوٹا نہیں ہے اور دشمن اس کو امتحان کر رہا ہے اگر آپ صحیح وقت پر تربیت نہیں کریں گے تو پچھتاں گے جیسے علماء کہتے ہیں جو تربیت کی علما ہے سات سال بچوں کے آپ ہم کو دے دیجیے کتنے سیون ایئرس آپ کو کیسا چاہیے بچہ ویسا ہم دے دیا سیون ایئرس سات سال آپ دے دیجئے شروع کے پہلے سال سے سات سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں نا پہلے سال سے سات سال تک بچہ ہم کو دیجیے آپ کو کیسا چاہیے بچہ ہم ویسے تربیت کیونکہ وہ ہے تربیت کا اصل ہمارے پاس الٹا ہی مسئلہ تربیت ہم گھر کے ماحول کو ٹھیک کرتے کب جب بچہ بڑا ہو جائے اس کو اس کا دماغ خراب کر دیا گیا بچوں کو اللہ سے عقیدے پر ان کی تربیت کیجیے اللہ کے نبی رسول اللہ وسلم اللہ کے نبی رسول اللہ وسلم حارییز احفاد اللہ اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں اللہ سے جوڑ رہے ہیں کہتے ہیں اے بیٹا یاد رکھنا میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو ہر جگہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور جب بھی معاملہ ہے بیٹا صف اللہ سے اور جب بھی مدد طلب کرنی ہو بیٹا کس سے کرنا اللہ سے کرنا اور بیٹا جان لو پوری دنیا میں تمہیں تھوڑا فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے قدر میں نہیں لکھاؤ پوری دنیا میں تھوڑا سا نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نے کو قدر میں لکھا یہ باتیں بچوں کو سنائی دیتی ہیں آج کرو میں بتاتے ہیں نہیں. کیوں ارے, ارے بچہ کہاں سمجھے گا ارے سمجھے گا کیوں نہیں آپ بتاؤ دیکھو بیٹا مانگنا ہو تو کس سے مانگنا مجھے ہر یہ بتائیے ہماری نا ہیں اللہ لفظ اللہ بچہ بچپن میں گھر میں کتنی مرتبہ سنتا لفظ اللہ. اللہ اللہ بیٹے اللہ بہت پیارا ہے اللہ کتنا بڑا ہے دیکھو بیٹے کتنا بڑا آسمان بنایا کتنے بڑے بڑے پہاڑ کوئی لال ہی بڑے بڑے پہاڑ دیکھے نا تو. ہم گئے تھے نا جب ہے نا جب ہے نا سیپورڈ ہے نا ویل البحار بتا سمندر لے جاؤ بتاؤ دیکھو بیٹے سمندر کتنا ہے کہاں سے آیا آسمان تو ہر جگہ ہے نا زمین ہر جگہ ہے نا بچے کو لے جاؤ جاتے ہیں نا گھومنے کے لیے بھی باہر نکلتی ہیں نہیں بھی نکلتے تو بچوں کو زمین بھی مالو آسمان بھی مالو بچوں کو بتاؤ کہ بیٹے یہ آسمان کے اسکائی یہ ارض یہ ارض کس نے بنایا اللہ نے کتنی بڑی ہے یہ زمین بل. اللہ بنانے والا کتنا بڑا ہوگا بیٹے ہاں بہت بڑا ہوں زمین اتنی بڑی تو اللہ کتنا بڑا ہوگا اللہ سے جوڑا اس کو اسی کی ضرورت ہے اللہ سے محبت ہو بچے کو آپ اللہ سے جوڑیے بچے پیار کے محبت کے بھوکے ہوتے ہیں بچے ایسے ہیں کہ ان کو جو چیز آؤ بتائے دیں گے ہمیشہ نقش ہو جائے گی آپ دیکھیے آپ ہم بہت سارے اقوال اور افوال گھر میں کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن بچے اس کو یاد رکھتے ہیں لہذا بچوں کی تربیت کی جائے عقیدے پر ان کی تربیت کی جائے ان کو اللہ سے جوڑ دیا جائے اللہ کے عصم اور اللہ کی عظمتوں کو اللہ کی رحمتوں کو اللہ کی وسیع رحمتوں کو بتایا جائے یہ تربیت ہم کریں تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی بچے اچھے ہوں گے بچے ماہد ہوں گے ان کے ہوں گے ان کو پتہ دیکھو بیٹے, یہ آسمان کس کے لیے اللہ نے بنایا ہمارے لیے زمین کس کے لیے بنائی ہمارے لیے یہ پہاڑ کس کے لیے بنایا? اللہ ہمارے لیے بارش کس کے لیے اللہ ہے ہمارے لیے یہ رات دیکھو اندھیرا ہے نا پورا کرتے نا یہ رات کس بنائی بیٹا اللہ نے ہمارے لیے ہم آرام دن کس کے لیے بنایا جیسے بابا جاتے ہیں ڈیڈی جاتے ہیں پیسہ کما کے لاتے ہیں نا بیٹے جس کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ سب کس نے کیا اللہ دیتا ہے جب اللہ اتنا سب کچھ کرتا ہے تو ہم کیا اللہ کے لیے ہو رہا کیا کرنا پھر بی? اللہ جو بولے وہ سننا اللہ کو خوش رکھنا بیٹھے ہمیشہ اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا بیٹھے جب بھی کوئی پرابلم ہو تو اللہ سے مانگنا بیٹھے اللہ جو بولے اللہ والے نماز کرو اوڑنا اللہ والے روزہ رکھو روزہ رکھنا اللہ والے سچ بولو سچ بولنا اللہ وعدہ پورا کرو وعدہ کر رکھنا اس طریقے سے جو ہے کوشش کی جائے عقیدے پر تربیت کو امر سلیم رد اسلم کا واقعہ میں نوٹ کر کے لایا امام امر سلیم رضی اللہ مالک کے والدہ ہیں کیسی ہیں انسار کی عورتوں نے اللہ کے نبی کو ہدیے بچوں کو دین کے راستے پر لگائیے میری موت مہنگا گزارش ہے آپ سے بچوں کو دین پر لگائیے اس وقت کی بہت سخت ضرورت ہے ہر دور میں اس کی ضرورت رہی ہے ام نے سنیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اللہ کے نبی کی خدمت میں کہا انصار کے عورتوں نے حجی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہے تو نہیں کچھ بس میرا بیٹا آنس سے اس کو رکھ لیجیے آپ کی خدمت میں اللہ دس سال اللہ کے نسل کی انہوں نے خدمت کی مختلف میں تقریباً جہاں تک میں کہا اگر غلط نہ ہو تو زیادہ صحابہ جنہوں نے نبیسلم کی حدیثوں کو زیادہ روایت انہوں نے بھی نام آتا ہے اور اللہ کو کہا آج کہاں سے آ یہ چیز ان کی بیٹی ان کی ماں نے قربانی دی دین کے راستے پر ان کو لگایا دس سال اللہ کے نویسم کی خدمت رکھا آج کہاں ہے دین کی راستے پر کیا بچوں کو لگایا جا رہا ہے امام شاہ بے رحمت اللہ علیہ کی والدہ مکہ لے کر آئی ان کو قربانیاں چاہتی ہے میرے بھائی مرد پیدا نہیں ہوتے ایک جملہ میرا یاد رکھیے مور میں مرد پیدا ہر رچال اللہ مرد پیدا نہیں ہوتے بنائے جاتے ہیں مرد پیدا ہر کی تو رشال اللہ تو نہیں ہوں رچال جو اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں ان کو دنیا کی کوئی چیز اللہ کی عبادت سے اللہ کے احدا کرنے سے پیچھے نہیں روکتی تو یہ رچال کیا پیدا ہوتے ہیں امام بخاری امام بخاری پیدا ہوئے امام شاہ رحمت اللہ امام شاہ رحمت اللہ پیدا ہوئے شیخ السلام رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے نبی بن کر نہیں ماں ماؤں پر رو رہا تھا بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی قربانیاں دی گئی ماں امام شاہ رحمت اللہ علیہ کی واندہ اپنے بچے کو سفر کر کے ان کو اور ان کے بھائی کو ان کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے اس دونوں کو لے کر پہنچی مکہ کیونکہ مکہ میں علما تھے دروس ہوتے تھے کا ماحول تھا اپنے بچوں رہو اور یہاں جو ہے تو دین کو سیکھنا ہوگا وہ دین سیکھتے تھے بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے جو ہے جو سنتے تھے نا علماء سے حدیثیں وغیرہ اس کو لکھنے کے لیے کاغذ نہیں تھا کیا نہیں تھا پیپر نہیں تھا دیکھیے قربانی دیکھیے پیپر نہیں تھا تو امام شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرے پاس پیپر نہیں ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں انتظام کرتی ہوں بیٹے تو بادشاہ جو سب تھے وہاں ان کے دربار میں جاتی تو ویسٹ پیپر جو بھیج دیے جاتے تھے تھوڑا لکھ کر باسی کا بھیج ایک طرف لکھا ایک طرف خالی ہے تو اس کو جمع کرتی تھی ان کی والدہ ماؤں کی قربانی دیتی تھی جمع کرتی تھی جمع کرنے کے بعد لا کر دیتی تھی اپنے بیٹے کو تاکہ وہ اس پر حدیثوں کو علم کو لکھے علم کو محفوظ کریں یہ قربانی دی تب جا کر وقت کے امام بنے حدیث بنے فقید بنے میرے بھائی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کون نہیں جانتا ذرا غور کیجئے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کیا آپ کو معلوم ہے امام کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے صرف چار مرتبہ ملے اسماعیل السلام جن کی قربانیوں کو قرآن نے نقل کیا ہے ابراہیم علیہ السلام السلام صرف چار مرتبہ ملنے آئے تھے اپنے بیٹے سے پھر تربیت کس نے کی پھر کیا بات ہے کہ جب مسئلہ قربانیوں کا آ رہا تو بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کس کا ہاتھ تھا پیچھے کس کا رول تھا ایک ماں کا رول تھا کیسے بیٹے کو ایک بیٹا میرے بھائی اور وہ بھی بڑی عرصے کے بعد ہوا جانتے ہیں نا آپ کے پاس ایسے نہیں جوانی میں مل گیا بیٹا, بیٹا بڑھاپے کی اولاد ایک اولاد اس کی کیسی تربیت کی اور غیر علاقے میں کیسی انہوں نے تربیت کی اپنے بیٹے کی حاضر میں اسماعیل علی اللہ ارے حضرات اسلام نے کیسے تربیت کی کہ والد آتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں دیکھتا ہوں آپ بیٹے میں تم کو دبا کر رہا ہوں کیا کہتے ہو معلوم ہوا نقطہ نبی ہیں بیٹے سے مشورہ لے رہے ہیں تربیت کا ایک رول یہ تربیت میں ایک اہم رول یہ بھی ہے بچوں سے مشورے بھی کرنا چاہیے عمر بن خطاب رضی اللہ حدان کے بارے میں آتا ہے وہ مدینہ کے نوجوان جو بچے تھے ایمان والے بچے ان سے مشورے کرتے تھے امیر المنی عمر بن خطاب رضی اللہ ہوتا. مشورہ کریں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ میری بھی پرسنالٹی ہے میں بھی کچھ ہوں مجھ سے پوچھا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام بچے سے پوچھ رہے ہیں بیٹا کیا کہتے ہو میں نے خواب میں تم کو تباہ کرتے ہوئے دیکھا ہے بیٹا کیا کہہ رہا ہے ایسا بیٹا اس بیٹے کو کیسے بنایا گیا کیا کہتا ہے بیٹا ma اے جان جس کا حکم مل رہا ہے وہ کروں ذریعے جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے دبا کر لیں گے ان شاء اللہ آپ مطلب فکر مت کیجئے میں صبر کر لوں گا اور اس سے پہلے وہ ماں اس کے پیچھے جو ماں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں دین کی خدمت کے لیے تو کہتی آلہ ہو ہمارا کبھی کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا جائیے اگر اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا تو جائیے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے وہ ماں تھی اور یہ بیٹا تھا ماں ایسی ہوگی تو بیٹا ایسے ہوگا ہے. اس ماں نے صبر کیا دین کے لیے قربانیں دی شوہر سے دور رہی عرصہ اور بچے کی اسلامی دینی تربیت کی تو بچہ ایسا بنا کہ جس کے منہ سے الفاظ کر رہے اس کو قرآن نے نقل کیا یا اے جان کر گزری ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے میں ان صبر کرنے والوں میں سے بن جاؤں اس کے بعد کی باتیں آپ جانتے ہیں معلوم یہ ہوا ماں کا رول بہت ہے اگر ماں دینی تربیت اپنے بچوں کی کرے گی تو یقیناً بچے جو ہے اچھے ہوں گے کامیاب ہوں گے اور ان کے اندر دین کا جذبہ آئے گا اور جس کو کہتے ہیں اسلام اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرنا اللہ جو بولے وہ کرنا اللہ جو حکم دے وہ کرنا یہ انبیاء میں دیکھتے ہیں نا سلف صالح صالحین میں یہ شیر صاحبہ میں یہ تربیتیں تھیں اللہ کے فضل اور کرم کے بعد اور اسپیشلی خاص طور کی تربیت تھی جن ماؤں کی تربیت کے بعد ان کے اندر یہ, یہ چیز آئی کہ وہ اسلام لوگ اللہ, اللہ کے سبرد کرنا اللہ جو بولے وہ کرنا اللہ کا حکم تھا دبا تیار ہو ٹھیک اللہ کا حکم ہے آپ کی یہ چیز پیدا کی گئی آئی نہیں یہ چیز اللہ نے ضرور توفیق دی لیکن اس میں ام اسماعیل کی تربیت کا سب تھا امام شاف رضی اللہ ان کے بارے میں اللہ کے بارے میں آتا ہے سات سال کی عمر میں انہوں نے پرانے حص کر لیا امام شافی رحمۃ اللہ علی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے بتا دیا کس طریقے سے اسی طریقے سے امام احمد رحم ال رحمۃ اللہ علی. ان کی ماں نے بھی ان کی تربیت کی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ماؤں کا رول کس طریقے سے ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت کی عقیدے پر تربیت کی تو ان کے عقیدے مضبوط ہوئے اور اسی طریقے سے ماؤں کے لیے ذمہ داری بہت اہم ترین یہ ہے کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت اس طریقے سے کی جائے کہ سنت پر عمل کرنے پر اپنے بچوں کو مار کس طرح سنتوں پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان پر ان کو ابھارنا ان کو بتانا کہ سنتیں کیا کھانے کی سنت پینے کی اٹھنے کی دعائیں ہیں صبح شام کی دعائیں ہیں سنتیں ہیں بت الخلا میں جانے سے پہلے جانے سے جانے سے پہلے جانے کے بعد واپسی کے بعد سونے سے پہلے سو کر اٹھنے کے بعد یہ جو دعائیں ہیں سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر ان کو ابارنا ایسی تربیت کرنا بچوں کو بتانا سونے سے پہلے جو بچہ سو رہا ہے نا ماں کے ساتھ سوتا ہے نا بچہ چھوٹا ٹھیک ہے تو ان کو بتانا بیٹے یہ دو... اللہ... بھی ي... صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے بسم کا پھر ایتل کرسی پڑھ پڑھنا ان کو بتانا دیکھو بیٹے حدیش میں آیا ہے ہمارے ربی محمد میں ہمیں سننے بتایا ہے اگر رات میں سونے سے پہلے ہم پڑھ جائیں ایت القرسی پڑھیں گے ایتل شیطان ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا عزیز محمد تو یہ بتانا بچوں کو کیونکہ بچے سنتے ہیں اور یاد رکھتے ہیں سننا یہ ہدایت کا ایک راستہ ہے نو علیہ السلام السلام کی قوم اس راستے کو بند کر لی کھانوں میں ملیاں ڈالتی تھی جیسے قرآن میں آیا اپنے آپ پر ہدایت کے راستے بند کر لیے وہ غلالت اور گمراہی کے جو ہے ان کا نصیب ہو یا مقدر بن یا گمراہی گمراہ ہو یا بھٹک دین کی باتیں بتانا ان کو دعائیں سکھانا سکھانا اور بتانا کہ اس کی دعا ہے اسی اس یہ دعا ہے یہ سنت ہے ایک تو عقیدے کی تربیت کرنا دوسری سنتوں پر اٹھانا کہ عمل سنت پر عمل حدیث سو دیکھو نبی سب نے فرمایا بیٹے بچہ کھا رہا ہے کھاتے کھاتے الٹے ہاتھ سے پانی لے رہا ہے نہیں بیٹے نبی سن سن کے ہری نبی سب نے فرمایا جب بھی کوئی چیز کھاؤ پیو ماں بولے ماں بولے ماں خود پیے ہاتھ سے ماں بولے ماں بولے کہ دیکھو بیٹے ہاتھ سے کھانا ہاتھ سے بچے کو بتایا وہ پکڑو پیو بیٹا ایسے میں پی رہا ہوں بچہ دیکھ کر بھی عمل کرتا ہے آپ جانتے ہیں دیکھ کر بھی عمل کرتا ہے تو بچے کو بتایا جائے تاکہ اس کو عادت ہو جائے اس کو عادت ہو جائے اس چیز کی کہ وہ سیدھے حاصل یہ سنتے ہیں انتر. اس کو معمولی نہ سمجھا جائے اسی طریقے سے اسلامی اخلاق بچوں کے اندر پیدا کرنا کیسے اسلامی اخلاق کہ ان کو بتانا دیکھو بھائی اسلام میں یہ کہ سچ بولو وعدہ پورا کرو بڑوں کا ادب کرو چھوٹوں پر رحم کرو یہ سب بچوں کے اندر پیدا کرنا اسلامی اخلاق اس سلسلے میں میں ایک اسلامی اخلاق میں کیا ہے بھائی سچ بولنا ہے یا نہیں ہے اسلامی اخلاق میں سچ بولنا ہے نہیں تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اسلامی اخلاق کی تعلیم دے خود سچ بولے اپنے بچوں کو سچ پر ابھارے ایسا نہ ہو کہ آنٹی کا فون آئے خالہ کا یا سہیلی کا فون آئے بچہ فون اٹھائے بچہ خالہ یا آنٹی بچے سے پوج رہے ہیں ہاں بیٹے مما کہاں ہے بچہ پوچھ رہے مما فون رکھا ابھی دیکھتا ہوں میں فون رکھا کیا مما سے پوچھ رہا ماما آنٹی کا فون ہے فلاں آنٹی وہ آپ سے پوچھ آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے کیا بولوں کیا بولوں بولو سو رہی ہے بولو بزی ہے रही نہیں ہے سو رہی ہے بچہ بولا اچھا مما جاگ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ سو گئی بولو ویسی سوچ کر جائے جاگ رہی ہے سو گئی بولو है کر مما سو گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی یہ کیا تربیت صحیح ہے جھوٹ پر تربیت ہو بچہ سمجھ گیا چھوٹا تھا اچھا فون آیا تھا مما جاگ رہی تھی مما نے کہا کہ میں سو گئی جھوٹ پر تربیت اسلامی اخلاق ہے یہ سچ پر تربیت سچ بولنا سکھانا بچوں کو یہ جھوٹ کی عادت کیا عام نہیں ہے اس کو معمولی ارے جھوٹ ارے میں مزاق سے بولی مزاق سے جھوٹ بولنا ہے نہیں میں بیزی تھی اس لیے بول رہی ارے بزی تھی تو بزی تھی بولے مما تھوڑا مصروف ہے آپ آدھے گھنٹے کے بعد فون کے لیے کچھ گیا وہ کیا بم پھینکیں گے گھر پر خراب کر دیں گی تعلقات ختم ہو جائے کچھ نہیں لیکن ہم جو ہے شیطان ہم کو جھوٹ کا راستہ دکھاتا ہے اور ماں بھی جھوٹ بول رہی ہے بچے کو جھوٹ پر تربیت کر رہی ہے ایسے گھر کیسے صحیح ہوں گے میرے بھائی کیا یہ رول صحیح ہے چھوٹے پر بچوں کی تربیت نوز بلّہ ہے بندا اسی طریقے سے ماں کے رول میں یہ بھی ہے اسلامی اخلاق ان کے اندر پیدا کریں ان کے کپڑے اسلامی ہو ان کا طرز ان کا رہن سہن اسلامی بنا ماں کپڑے پہنے گی حجاب کرے گی بچیاں بھی حجاب کریں گی ماں چھوٹے کپڑے پہن کے گھومیں گی تو بچے کیسے اذا اور رب البید کیا ہے وہ شہر اداکان اور صاحب البید یا رب البید گھر والا باجا بجائے گا عربی کا شہر کہتا ہے گھر والا گھر کا ذمہ دار ماں ہو یا مرد،, مرد ہو یا عورت تو اگر باجا بجائیں گے تو بچے ناچیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے گھومیں گے ناچیں گے نا بچے اثر لیتے ہیں پلان کہیں گے میرے بھائی پودے ہیں ان کو جس طرح موڑیں گے ویسے مڑ جائیں گے ان کو دین کی طرف موڑیے اور اس میں سب سے اہم رول ماں ادا کر سکتی ہے مرد مشروف رہتا ہے ماں دین کی تربیت کرے دینی تربیت عقیدہ دینی تربیت علم سکھانا اخلاق سکھانا اسلامی اخلاق ان کو بتانا کہ سچ بولنا ہے وعدہ پورا کرنا ہے مرد لڑکا ہو تو ٹکھنوں سے اوپر پہننا بچیاں جو ہے کپڑے فل پہننا یہ سکھانا ان کو بتانا اور اسی طریقے سے اسلامی احکام بھی ان کو بتانا جیسے بچیاں ہیں مینس وغیرہ کے مسائل تو وہ بتانا بچوں کو سکھانا کیونکہ بچے اپنی ماں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں زیادہ کلوز ہوتے ہیں لہٰذا ان کو بتانا اسی طریقے سے سیدھے ہاتھ سکھانا قریب سکھانا یہ جو اسلامی آداب ہیں اس سے میں خرید نوٹ کر کے لایا تھا میں لوگوں کے لیے اللہ کے نبی سن فرما تھی یا غلام سما و کل بھی یمی نے اللہ کے نبی فرمایا اے بیٹے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور جو قریب میں ہے اس سے کھاؤ دائنے ہاتھ اللہ کا نام لے کر کھاؤ یا غلام سم اللہ کا نام لو بیٹا اور دائنے ہاتھ سے کھانا اور جو سامنے میں ہے وہ کھانا تربیت کیا ہماری مائیں ایسی تربیت کر رہی ہیں بچوں کو کہہ رہی ہیں کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ بسم اللہ بول کر کھاؤ اللہ کا نام لے کر کھاؤ بیٹے اور قریب جو چیز رکھی ہوئی ہے اس کو کھاؤ کیا ایسی تربیت ہو رہی ہے نہیں ہوتی ایسی تربیت کیوں کیونکہ ماں کے اندر دین کی کمی ہے ماں کو چاہیے کہ اپنے اپنی اصلاح کرے اور اپنے گھر کی اصلاح کرے بچوں کو اسلامی آداب سکھائیں اسلامی اخلاق سکھائیں اسی طریقے سے بچوں میں ایک آج کل جو چیز نظر آ رہی ہے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی ایک بد اخلاطی کا شکار ہے بچے بڑوں کے ساتھ عمر میں جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے بڑوں پر ہنسنا ٹھٹا مارنا مذاق اڑانا بچوں کو بتانا چاہیے اللہ کا ڈر دلانا چاہیے کہ یہ جو بزرگ ہیں ان کا ادب اللہ میں ہے اللہ کے ربیس صلی اللہ, علیہ وسلم من اللہ, تعالی اکرام دل اللہ کے ادب میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے ادب میں گوڑے مسلمانوں کا ادب کرنا ہے بچوں کو تربیت کریں بچوں کو بتائیں کہ بوڑھے مسلمانوں کا ادب کرنا یہ اللہ کا ادب ہے لہذا بچے با ہوں بچے جو ہے بوڑھے مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمان جو بڑے ہیں عمر میں ان کے ساتھ ادب اور اخلاق سے پیش آئیں اور ان کو اچھی گفتگو کریں ان کے ساتھ کیونکہ یہ اسلامی طریقہ ہے یہ اسلامی تعلیم ہے لہذا ماں اس میں بہت اہم رول ادا کر سکتی ہیں اسی طریقے سے فرائض کی ادائیگی پر بچوں کو بھرنا چاہیے فرائض کیا جائے گی کی. فرض چیزیں کیا کیا معلوم ہے ماں کو معلوم پچ بختہ نمازیں ہیں سالانہ رمضان کے روزے ہیں ٹھیک ہے یہ جو فرض چیزیں ہیں نا فرض چیزیں فرد عبادتیں تو ان پر بچوں کو ابھارنا چاہیے بیٹے اٹھو یہ نہیں کہ بچے کی محبت میں وہ بچے کو سلا دے اور نماز کے لیے نہ اٹھائے نہیں اٹھانا بچے کی نیند کو قربان بچے کو عادت ڈالنا کہ وہ اٹھے بہت سارے بچے جو بڑے ہیں آج جدہ نے بتاتے ہیں ان کی امی ان کو بجن کے لیے اٹھاتی تھی بچے جو بڑے ہو چکے ہیں بچے والے بن چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری امی اللہ دعا دیتے ہیں اپنی امی کے لیے ہماری امی بہت ہو چکی ہے ہماری امی فجر سے پہلے اٹھاتی تھی کیونکہ حافظ صاحب تاریخ صاحب ہمارے پاس ہم تو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بجر سے پہلے آتے تھے فجر سے پہلے آتے تھے فجر کو جگایا جاتا تھا اس سے پہلے جگایا جاتا تھا قرآن کی تعلیم ہوتی تھی اور اس کے بعد نماز کی ادائیگی کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا ہم مسجد جاتے تھے نماز پڑھتے تھے آج وہ بچے پابند نظر آتے کیوں کیونکہ ان کی ماؤں نے پرائز کی ادائیگی پر ان کی تربیت کی ہے کیا ہماری ماں آج ایسے کر رہی ہیں اٹھائیے جگائیے جیسے سکول کے لیے جگاتی ہے جیسے جو ہے کام ہو یا کوئی ضروری چیز ہو باہر جانا تو اٹھاتی ہے جگاتی ہے چیز کے لیے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنے بچوں کو جگائیے تاکہ ان کے اندر یہ عادت ہو جائے فرض کام پہلے کرنا اٹھنا ہے مسجد کو جانا ہے اٹھنا ہے نماز پڑھنی روزہ رکھنا ہے فرائض کی ادائیگی یہ ماں کا کام ہے ماں آزاد سنے فوراً کھڑی ہو جائے سستی کہانی نہ کرے دیکھو بیٹے ہم میں ماں ہوں تمہاری مجھ پر فرض نہیں ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تم پر فردے جاؤ بیٹے چاہو نماز ابو کے ساتھ چاؤ یا ساتھیوں کے ساتھ یا بہن بھائی, بھائی کے ساتھ چوکہ اس طریقے سے فرائض پر ابھر رہا اسی طریقے سے ماں کی ایک بہت اہم ترین ذمہ داری حلال و حرام کی تمیز بچوں کو بتانا تاکہ گھر صحیح ہو حرام اور حلال, حلال حلال کیا ہے واضح ہے حرام کیا ہے واضح ہے الحلال ابئی جن بول حرام ابئی جن نبی سسم فرماتے ہیں حلال چیزیں واضح ہیں حرام چیزے واضح ہیں بچوں کو بتایا جائے یہ ماں کی ذمہ داری ہے دیکھو بیٹے یہ حلال دیکھو بیٹے یہ حرام بچہ حلال کرے حرام سے اپنے آپ کو بچائے افسوس کے ساتھ ماں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہی ہے وہ بچوں کو نہیں تعلیم دیتی ہے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. دشمن میڈیا کے ذریعے حرام کو حلال کر دیتا ہے جو حرام چیزیں اس کو حلال ماسٹر بیشن حلال ہے فلم دیکھنا گانا بچانا غیر عورت کو دیکھنا نوز بلا. یا میوزی کے میوزک بہت ساری چیزیں یا فحاشی کے کپڑے حاشی کے کپڑے اوریانیت کے کپڑے یہ سب تعلیم ہو رہی ہے یہ سب تربیت ہو رہی ہے اگر ماں اپنی تربیت نہیں کرے گی اپنی ذمہ داری کا احتاس نہیں رکھے گی اور ان کی اسلامی تربیت نہیں کرے گی تو دشمن اپنی تربیت کر رہا ہے لہذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ غلط چیز جو آ رہی ہے اس کو روک دیجئے اسٹاپ کر دیجئے آپ کو پتہ یہ چینلوں کے ذریعے برباد ہو رہے بچے فلم فلم گانے بجانے سیریلس گھروں کی بربادی کا ایک اہم سبب بنے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہے یہ بچے ڈانس دیکھتے ہیں بچے ناچتے ہیں اس کو نہیں پتا ڈانس حرام ہے بچہ گانا سنتا ہے گانا گاتا ہے بچے کو نہیں پتا گانا حرام ہے لیکن ماں گانا دکھا رہی ہے خود دیکھتی ہے دکھا رہی ہے تو بچے سے کیسے امید کریں گے کہ وہ مرحل کی سرامت صبح کام کرے گا وہ کلام اللہ کیسے پڑھے گا جب اس کو فاصلوں کا فاصلوں کا فاقلوں کا کرام سنایا جا رہا ہے اور اس کو جاس دلایا جا رہا ہے بار بار اس کو دیکھ رہا ہے بچہ اس حرام کنیکشن کو پہلے کٹ کرنا ہے یہ ضروری ہے. اس چیز کو ختم کرنا غلط کیونکہ وہ غلط تربیت کریں گے تو غلط تربیت کو روکنا غلط تربیت رک گئی اب اب اچھی تربیت کی اس کو قرآن سنائیے قرآن پڑھیے اس کو اچھی چیزیں بتائیے اسلامی یہ بہت ضروری ہے حلال افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اللہ کے نبی السلم ایک واقعہ ہے تقریباً صحیح بخاری کا واقعہ ہے حضرت حسین رضی اللہ علام ہے ٹھیک ہے ستے کے کھجور رکھے ہوئے تھے ایک کھجور لے کر حضرت حسین رضی اللہ نے ایک کھجور کا ٹکڑا لیا دے کر اپنے منہ میں رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہیں نا مسئلہ نہیں ہے ستر کا بچے کو نہیں معلوم حرام کیا ہے بچے کو نہیں معلوم کہ حلال حرام کیا وہ لے کر اپنے منہ میں رکھے پیارے نبی السلم کی نظر پڑی دو جیسے اردو میں کہتے تھوکوں نے تھوک دی۔ کیوں کہاں سننے یہ چیز حرام ہے اب بچے کو مانو یہ ستے کے کھجور حسین نزور کو مانو یہ کھجور نہیں کھانا دوسرے کھجور کھانا یہ حرام ہے وہ حلال ہے سبحان اللہ تربیت دیکھیے کیا ایسی تربیت ہم کر رہے ہیں حلال و حرام کا فرق بتا رہے ہیں بچوں کو نہیں بتا رہا تو بچے کو معلوم ہی نہیں ہے آپ کو معلوم کتنے نوجوان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ احتلام ہونے کے بعد احتلام ہو جائے تو خالی جو ہے پیچھے کا حصہ دھو تو کافی ہے غسل واجب نہیں ہے مجھ سے خود بعض لڑکوں نے بتایا ہم پینتیس سال کے ہو گئے تب تک, تک ایسی غسل کر رہے تھے غسل نہیں کر رہے تھے ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ احترام ہونے سے جو یہ مسئلہ نہیں بتایا گیا بچپن میں مانے نہیں پتا بہرحال کسی بھی طریقے سے شرمایافتی جگہ ہے لیکن ایک طریقے سے جو ہے بچے کو تعلیم دے دی جائے اس کو پتا چل جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن افسوس کے ساتھ ایسی تربیت نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں حرام چیزوں کی طرف آ رہے ہیں حرام چیز دیکھیے ایک تو شیطان اپنا کام کر رہا ہے شیطان دو قسم کے شیطن جن شیتنل انس جنوں کے شیطان جو اولاد آدم کے دشمن ہیں ان کو جہنم کے راستوں پر لگا رہے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ میڈیا استعمال کر رہے ہیں میڈیا میڈیا, میڈیا میرے بھائی اسی طریقے سے دوسری بڑی چیز کہ انسانوں کے شیطان برے دوست لڑکوں کے بچیوں کی سہیلیاں بچوں کو بتا ہے بیٹے سکول جا رہی ہوں نا سہیلیاں دو قسم کی ہوں گی اچھی بری اچھی سہیلی جب اچھی اللہ سے جو بچی صحیح کپڑے پہنتی ہے اللہ سے ڈرتی ہے پڑھتا کرتی ہے نماز پڑھتی ہے معلوم ہے نا اچھی بچی معلوم ہوتی اچھی بری بیٹ گرم گٹ گرم بچوں کو معلوم ہے یہ تفصیل جانے کی ضرورت ہے گڈ گرل سے دوستی کرنا گڈ بوائے سے دوستی کرنا بچوں کو بتانا کیوں المر والین خلیلی ہی آدمی انسان اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے تربیت میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے بچوں سے سیکھتے بھی ہیں بچے دوستوں سے سیکھتے ہیں اگر وہ حرام کریں گے تو یہ بھی حرام کرے گا تو بچوں کی گھر کے ماحول کو سدھارنے میں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ان کے دوستوں پر نظر رکھے ماں کہ میری بچی کن کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے میرا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے کیونکہ وہ ہریش میں مثالیں ہریز ارم کی مثالیں دے کر بتایا دیکھو بیٹے اچھے دوستوں سے اچھی دوستی کرو گے تو اللہ کے نسل نے اطروالے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی مثال دی ہے جس سے فائدہ ہی فائدہ انسان کو ہوتا ہے اگر بری دوستی کرو گی تو وہ تیر والے کا جو مسئلہ ہے وہ بتایا جائے تو اس طریقے سے اس پر خاص نظر ہو ماں کی کہ میری بچیاں میرے بچے کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں تربیت تربیت شبہت اور شاہباد کے فطرے شاہباد پر میں نے بتا دیا آپ کو شبہات کے فطرے تین کے نام پر شب ہے یہ داعش کیسا پیدا ہوئے یہ تقریر کا منحص کیسے آ گیا یہ انحراف کا منہ کیسے آ जिसको یہ جس کو چاہے سلفی بنانا جس کو چاہے سلفیت سے نکالنا کہاں سے آ گیا بنا دیجیے انہوں سلفی ہے انہوں سلفی نہیں ہے انہوں صحیح ہے انہوں پہلے صحیح نہیں تھے اب بدل گئے لاسٹ انہوں سلفی تھے لاسٹ ایئر کو ایل ادیس الگ ہوتے ہیں سلفی الگ ہوتے ہیں سلفی ہم ہیں تم لوگ ایل ہو یہ مسئلے ایک چھوٹی سی مندر رہو ایسے اور بھی مسئلے ہیں یہ جو فتنے شبہ کے دین کے لاکھ پر جو شبہ کے فتنے ہیں یہ کہاں سے آ رہے ہیں یہ آ چکے ہیں اور پھیل رہے ہیں کیا ماں اس طرف توجہ کر رہی ہے کہ اپنے بچوں کو فتروں سے بچائے تو اس کے لیے وہاں کیا کر رہی ہے تو ماں کے لیے میں ایک مشورہ دوں گا کیونکہ میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے کہ اولا ماں سے اپنے بچوں کو جوڑ دیجئے. کیسے آپ جبیل میں ہیں آپ خوش نصیب ہے جبیل کی ہیں کیونکہ یہاں علماء اکرام ماشاء اللہ مربی ملم کام کر رہے ہیں علماء موجود ہیں آپ کے شہر میں اور اللہ کا فضل ہے کوئی بھی شہروں آپ پاکستان میں ہیں یا ہندوستان میں ہیں وہاں اہل علم ضرور ہوں گے انشاءاللہ ایک تو ملے گا نہ, نہ تو, اگر نہ ہو بستی میں گاؤں میں پڑوس میں ضرور ملے گا بچوں کی تربیت میں یہ اہم رول ہے بچوں کو فطروں سے ان کے عقیدے کے فطرے ان کے منہج کے فطرے اخلاق کے فطرے شبہات کے فطرے شہوت کے فتنوں سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علما سے جوڑیے علما کی محبت ڈالیے اپنے بچوں بیٹھے وہ عالم ہے دیکھو ان کے ساتھ دیکھو شیخ مختبہ مثال دے رہا علماء سے, علماء سے جوڑی اگر علماء سے دور ہوں گے, گے. علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں عبداللہ بن مسلم نام کا ایک شخص تھا عبداللہ بن مسلم وہ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے دروس میں بیٹھتا تھا اس کے بعد اس نے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے دروس بند کر دیے ماتلا جو ایک گمراہ فرقہ ہے ماتزلہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے شروع کر دیا عبداللہ بن مسلم نے اس کے اس کے بعد اس کو ایک خواب نظر آیا خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ پیارے نبی محمد صلی محکل کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں کس کا پیارے نبی محمد صلی محکس کا جنازہ جب وہ اس کو اس خواب پر میں نے یہ کیا دیکھ لیا اس نے امام مالک سے اس کا ذکر کیا رحمت اللہ وہ کہتے ہیں کہ تم کن کے ساتھ اٹھ رہے ہو بیٹھ رہے ہو آج کل سببت کماری کیسی تو بتا دیا عبداللہ مسلم نے کہ میں پہلے علامہ اب میں جو ہے محبضلہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں تو کیا جواب دیا خواب کی تعبیر میں خواب جو تم نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں جو لوگ جو نبی وسلم کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کے ساتھ تم جا رہے ہو تو اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہ محدلہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو دفن کر رہے ہیں اور تم ان کا ساتھ دے رہے ہو کتنی بڑی بات ہے اور کچھ خواب کا مطلب بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے دین اللہ کی طرف سے جو شریعت اس کو یہ دفن کرنا چاہتے ہیں کون محمد کیونکہ محدلہ گمراہ کرتا ہے تو تم ان کے ساتھ دے رہے ہو یہ مطلب اس خواب کا معلوم ہوا علماء کی صحبت نہیں ہوگی تو آدمی بھٹک جائے گا برباد ہو جائے گا صحابہ علماء تھے خوارش دور رہے خوارش صحابہ علی حضرت علی ردو تم کی زندگی میں ایک جماعت کی شکل میں خوارش نمودار ہوئے ہیں نا تو صحابہ سے دور رہے اپنے آپ سے سیکھنا اپنے دل و دماغ سے سیکھا شاید انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں کہاں استاد کوئی استاد نہیں ہے بکس پڑھ کے نکو سیلف اسٹڈیز کون ہے بھائی آپ کے معلم من سلف لا کوئی سلف نہیں ہے ان کے بس ایسی سیلفی بن گئے ہیں سیلفی ہوں گے سلفی نہیں ہوں گے شاید ہل لکمن نہیں استاد نہیں معلم نہیں سیکھانے علماء کی صحبت نہیں خبارش کیوں خبارش بنے صحابہ سے دور رہے عقیدہ برباد ہو گئے جو صحابہ کی صحبت میں رہے صابعین بن گئے اگر آپ اے اپنے بچوں کو فطروں سے بچانا چاہتی ہو ان کو اہل علم کی صحبت میں رکھیے امام احمد ابن حمل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کے دس میں پانچ ہزار لوگ بیٹھتے تھے پانچ ہزار لوگ ان میں پانچ سو لوگ ان کے سٹوڈنٹ شاگرد تھے ساڑھے چار ہزار لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علی کے دس میں بیٹھتے تھے امام صحبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علما کی صحبت کا فائدہ شخصیتیں ابھرتی ہیں امام جہبی رحمتہ اللہ لے کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھ اس سے یہ کہا تمہاری رائٹنگ محدثوں کی رائٹنگ کی جیسے لگتی ہے خپت کا یشر وہ خپ الحدین تمہاری جو خط ہے تمہاری جو ریٹنگ ہے یہ محددین کی ریٹنگ ہے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اس کے بعد وہ کیا بن گئے محدود بن گئے تقریباً کتنی کتابیں امام جہبی رحمتہ اللہ کی ہے امام بخاری میں بڑے وقت کے امیر فی کون نہیں جانتا امام بخاری علماء کی صحبت کا اثر کیسے ہوتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ نے محین صحیح صحیح نہیں بن راہوے رحمت اللہ کی مجلس میں تھے تو انہوں نے یہ کہا جب اللہ تم کتاب المختر انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ بات کہی اگر تم اللہ کے نبی السلم کی صحیح مستند حدیثوں کو اگر جمع کر دو مختصر تو یہ بہت اچھا ہوگا تو اللہ صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں میرے استاد مل رہا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات میرے دل میں گھر کر گئی میں نے صحیح حدیث کی کتاب مختصر صحیح مختلف لکھ ڈالی معلوم کیا ہوا شخصیتیں امام بخاری امام بخاری وقت کے بن گئے جو امیر المین نے پھر حدیث لقب مل گیا یہ کیسے علماء کی صحبت کا سر علماء کی صحبت نے بچوں کو بھیجئے میری ماں اور بہنوں اللہ سے ڈریے اللہ سے علم علم حفاظت کرتا ہے کہتے ہیں علم اور, عل علم خیر من علم اور ماں علم ماں سے بہتر ہے خواہش کیا ہوتے میرا بچہ خود پیسے کمانا ہے نا ماں کی خواہش ہوتے ابا سے زیادہ کمانا اچھا خوب پیسے کمانے خواہش ہوتی تاکہ سونا خرید کے لائے چاندی لائے اچھے کپڑے میرے لئے لائے جو میں تمنا کر رہی تھی شوہر سے یہ ساری چیزیں بیٹا مجھ کو لا کے میری ماں اور بہنوں مال کی محبت اپنی جگہ ہے مال ایک ضرورت کی چیز ہے کو ضرورت کے حد تک رکھی ہے فتروں سے بچانے والی چیز مال نہیں ہے اللہ کے نبی حضرت علی نبی اللہ تو کہتے مال خیر، علم مال سے بہتر ہے اس لیے کہ مال کی تم کو حفاظت کرنی پڑتی علم تمہاری حفاظت کرتا ہے علم تمہاری حفاظت کر بتاتا نہیں یہ خواہش کا خروج ہے دور رہو یہ جو ہے غلط عقیدہ ہے یہ شرک ہے یہ بدت ہے یہ غیر اسلامی طریقہ ہے ایسا بولنا صحیح نہیں ہے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے اللہ اکبر یہ بولیں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا یہ کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا بس علم حفاظت کرے گا ہر جگہ وہ علم حفاظت کرے گا دنیا میں کبھی علم سے خسارہ نہ ہوا ہے نہ قیامت تک کبھی ہو سکتا ہے وہ حدیث جس میں اللہ کے حدیث نہ سرو حسن جانا اس حدیث کی تشریح میں علما کہتے ہیں جتنا ماضی میں دلالتیں گمراہیاں ہوئی ہیں جو آج ہو رہی ہیں اچھی حالت کی وجہ سے ہیں علم سے کبھی خسارا نہیں ہوا ہے علم سے ہمیں پیدا ہی ہوتا ہے اسی لیے ربی زدنی علم اللہ کے نبی سلم اللہ سے مانتے تھے ہمارے بچوں میں علم دیجئے بات میری ختم ہو رہی ہے وقت مجھے جو دیا گیا تھا ختم ہو رہا ہے میرا وقت اب میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں اللہ سے ڈریے ابھی بھی کچھ نہیں گیا ہے اب بولیں گے نہیں میرے بچے تو بڑا ہو بڑے ہو گئے اب کیسے تک نہیں ابھی بھی کوئی نسخہ ایسے بہت سارے سلب کے واقعات ہیں جو تیس سال چالیس سال کے بعد جو ان کی زندگیوں میں بڑی بڑی تبدیلیاں دینی تبدیلیاں آئی ہیں بھائی دینی تبدیلیاں آئی ہیں تیس سال چالیس سال کے بعد لہٰذا ناومین نہیں ہونا اللہ سے رجوع کریں اللہ سے تعلق قائم کریں اپنی اصلاح کریں لیکن کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے جہنم میں جائیں جواب یہ سوال کیسے کر رہے ہیں پوچھنے کے لوگ کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جہنم میں جائے اپنے بچوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں دشمن جہنم کی راہوں پر آپ کے بچوں کو گھر کو تباہ برباد کر دیا گیا جو چیزیں تباہ کر ہیں اس کو کٹ کر دیجیے پہلے کٹ. سے کٹ بچے رو رہے ہیں نہیں مما آپ نہیں چاہتی کل تک اچھے اچھے موویز دیکھتے تھے اب رو رہے ہیں آپ غلط غلط ہو گئی گندی بچے کو بولنے دے بچہ بچہ اس کو کیا کٹ کر دیجئے ہر وہ راستہ جو برائی کی طرف لے جا رہا ہے کٹ کنکشن کٹ دوسرا صحیح کریکشن لینا علما سے جوڑو علم سے جوڑو اکیلے کی تربیت کرو اسلامی تربیت کرو سنگ بتاؤ اللہ ہی ایک گھر ٹھیک ہوگا ایسے کئی گھر ٹھیک ہوں گے گھر ٹھیک ہوں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا معاشرہ ٹھیک ہوگا اللہ کی رحمتیں آئیں گی بارشیں ہوں گی اللہ خوش ہوگا اللہ راضی ہوگا اللہ ہماری حفاظت کرے گا لہذا بہت ضروری ہے اس رفاست کو مجھے دینا اور اس میں بہت, بہت بڑا رول اللہ کہتا ہوں مائیں کر سکتے ختم اللہ کی میں بھی بچہ ہوں یہ بھی تو ہے آپ یاد کیجیے اپنی امی کے چھپلے یاد ہوں نا ماں کا جملہ جو ہے ٹچ کرتا ہے دل کو ماں ماں ہے سبحان اللہ ماں مس نہ کرے اپنی ممتا کو غلط استعمال اپنی ممتا کا نہ کرے اللہ سے ڈریے کل پوچھے جائیں گے یاد رکھنا وہی حدیث بار بار وہی حدیث وحی وحی اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دل پوچھے گا آپ کیا جواب لے کر جانے والی ہیں کیا تیاری ماں اور بہنوں نے کیا ہے ذرا سوچ لیں آج آج یہ پروگرام ہو رہا ہے ختم ہو رہا نا پروگرام آپ سوچتے ہیں کہ اب تک آپ نے کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے مرنا ہے اللہ کے پاس جانا ہے کیا جواب دے کر جا رہی ہیں کیا اپنی ذمہ داری کو کمافتا ہوا ادا کیا جا رہا ہے یا نہیں اللہ سے کریں توبہ کریں توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو اور اسلح کیسے ہو اس سلسلے میں آپ ہی جیسے میں نے کچھ چیزیں بتائیں آپ کے لیے کہ کی اس لاسمت کے اوپر جو کچھ باتیں تھیں جو جمع کر کے میں نے آپ کی خدمت پیش کی اس پر توجہ دیں والا اللہ سے جوڑ دیجئے ماشاءاللہ اللہ سے دعائیں کیجیے انشاءاللہ بچے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری بھی دعا ہے ہمارے بچوں کے لیے ہمارے لیے آپ کے لیے سب کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ڈرنے کی عطا فرمائیں سب سے پہلی جو بنیادی بات بتائی گئی تھی ذمہ داری کا احساس آپ کے اندر آپ ان کو پیدا کرنے کی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ اب اور بہنوں کو توفیق دے کہ وہ اپنی اصلاح کریں اپنے بچوں کی اصلاح کریں اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آس سے بچائیں اللہ تعالیٰ سب کو فرمائیں آمین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ ورحمت